براہ یہ دعوت نظر قرآن کے اس کے نتائج الحمد بہت نکلے ہیں براہ راست بھی نکلے ہیں انجمنیں قائم ہوئی ہیں لاہور کی مرکزی انجمن پھر کراچی کی انجمن پھر بلتان کی انجمن پھر فیصلہ آباد کی انجمن پنڈی کی انجمن پشاور کی انجمن انجمنیں قائم اکیڈمیز وجود میں آئی ہیں لاہور کی اکیڈمی پہلے پھر یہ اکیڈمی ہوئی ہے اکیڈمی التان میں بن چکی ہے قرآن کانفرنسز ہم نے منعقد کی ہیں قرآن تربیت گاہیں ایک ایک مہینے کی چالیس چالیس دن کی سات سات دن کی ہوا وقت جس کو کیا اور درس قرآن جو عوامی درس قرآن لاہور میں میرا ہوتا تھا جبکہ اتوار کی چھٹّی ہوتی تھی اس وقت میرا عوامی درس جو ہوتا تھا وہ پانچ سو سات سو آدمی اس میں ہوتے ایک مرتبہ ایک کتاب تقسیم ہوئی تو اس کی نمتی سے معلوم ہوگا کہ سات پہ وہاں تقسیم ہو اور اس کا ایک بل واسطہ بھی بڑا اچھا نتیجہ نکلا ہے بہت سے ادارے اب قائم ہو گئے جو قرآن مرید کی دعوت عربی زبان کی تقریر جو ہم نے آج سے سن یوں سمجھیے کہ ارجمن قائم ہوئی ہے سن بہتر چھبیس برس ہو رہے ہیں. ہم نے جو اصطلاحات مزہ کی تھی قرآن کانفرنس سے الحمدللہ للہ وہاں ہوگی یہی اس طریقے سے عربی زبان کی کلاسز اس میں بھی بل واسطہ الحمدللہ للہ ہمیں اس کا فضل ملے گا اس لیے کہ یہ کام شروع ہم نے کیا اس زمن میں میں چاہوں گا کہ جو حضرات آدمی جاننا چاہیں کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے کس طور سے ہوا ہے اس کا سبرا کبرا کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کا ریشنلے کیا ہے وہ میری کتاب ہے مجھے نہیں معلوم یہ کتابیں ہیں یا نہیں لیکن یہ کہ دعوت رجول القرآن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 آؤ بیٹھ کرو میرے ہاتھ پر ہاؤ مرنے کی بیت کرو یا پھر وہ بیٹھ جو اقبا اسالیہ میں لی گئی تھی با یا یانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاطر اس نے ونسط و, و البکرے بڑی طویل حدیث ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ہم نے اسی کو اخذ کیا ہے اختیار کیا ہے تنظیم اسلامی میں شمولیت کے لیے جو بیٹ ہے وہی سے لی بہرحال ہم نے اس پر ایک کتاب ایک جماعت مرتب کر دی ہے ڈھانچہ بنا دیا ہے نظام الحمل بنا دیا اس کا یہ نہیں ہے کہ بیٹ کا مطلب یہ کہ اب آپ کو کچھ کہنے کا حقیقڑ بنا ہوا حضور سے لوگ اختلاف کر لیتے تھے حضور نے فرمایا تھا گھڑوائے میں کے کم یہاں لگا دو لگا دیا گیا پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور اگر تو یہ وہیں سے ہے تو ٹھیک ہے سراخوں پر اگر آپ کی ذاتی رائے تو اجازت ہو تو ہم کچھ کریں پھر ہاں کہو کہ ہمارا جو تجربہ ہے جنگی تجربہ اس روح سے وہاں پر کیمپ ہو تو اچھا اٹھاؤ اکھاڑو کہ ہم یہاں سے لگا دو گا تو مشورہ شاور ہوں پھر آپ ان سے مشورہ کرتے رہا کیجیے پرانے مجید و حضور کو حکم ہے مشورہ بھی ہو سکتا ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتی ہے ذاتی تنقید بھی کیجیے ہمارے ہاں تنظیم اسلامی کے اندر سالانہ ایک اجتماع وہ ہوتا ہے جس میں جو شخص چاہے آئے اور مجھ پر ذاتی تنقید کرے باقی شورا کا نظام اپنی جگہ پر ہے جو الیکشن ہوتے ہیں لوگ تو ایک یہ کہ اس اصول پر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 جنہیں میرے اس ماضی کو دیکھنا اور کچھ حکوم کو شما کے میرے بارے میں بڑے پر کر دیے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے حجابات سے قائم ہو چکے ہیں لیکن اس کو دیکھنا اسٹڈی کریں معلوم کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے تیسرا کام جو الحمد للہ میں اللہ کا بڑا فضل و کرم اپنے اوپر مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں اسے کسی درجے میں بھی کوئی خود ستائی نہ سمجھیے بلکہ آج ہی جو آپ نے آج پڑھی ہے فامہ بنعمت رب کا فحضش, جو بھی نعمتیں ہوئی ہوں ان کا تسکرہ کیا کروں الحمدللہ کہ من انقلاب نبوی کے اوپر ہر اعتبار سے اس کو بالکل واضح کر کے اور اس سے ہم نے پروسیس اخذ کیا ہے ہم میں آپ سب سے کہوں گا اس کا مطالعہ کیجئے سمجھ میں نہ آئے پھر لیے اٹھا کر کسی جگہ پر اختلاف ہو تو مجھے کیجئے بات منہج انقلاب نبوی کتاب بھی ہے کیسے بھی ہے آڈیوز بھی ہے ویڈیوز بھی ہیں چوتھے درجے میں ہم نے تحریک خلافت شروع کی تھی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 ایران میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ان کے خامنائی صدر کو جو ہیں ان کے برابر اور ان اور کے اور صدر کے مابا نے اختلاف ہے سڑکوں تک پر وہ اختلاف آ گیا یہ ڈوزم چل نہیں سکتا ایک طرف انتخاب ہے, ہے, ہے انتخاب کی ہو کے آ رہا ہے ایک طرف وہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خمینی صاحب نے وہ جو پہلے صدر تھے بنی صدر صاحب وہ شاید اٹھانوے ننانوے فیصد ووٹ لے کر آئے تھے خبین صاحب نے ڈسمس کر دی چھٹی ہوگی تو نظام کیا ہوگا اسلامی خلافت کا نظام کیا ہوگا میں ہو کے آیا ہوں پچھلے سال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 اور خلافت اب کیا ہوگی اس کو سمجھنا ہے غریب کے ساتھ اس کے لیے پیسہ چاہیے اس کے لیے تعاون چاہیے وہ کتابیں پھیلے چھپے اس حوالے سے یہ چار شک ہیں میرے کام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھوڑی سی بات اور کر دوں میرا تعلق کن سے ہے دعوت رجڑ قرآن میں میں نے اپنے فکر کے اپنے سوچ کے چار سورسز معین کیے ہیں اولین فکر جو ہے میرے فکر پر جو بھی اثر پڑا ہے وہ علامہ اکبال کی ملی شاعری کا ہے اور ہائیسٹ بھی اسی کا اثر ہے ان کا فلوسافیکل تھاٹ جو لیکچرز میں ہے ریکنسٹرکشن اف ریلیجیس تھاٹ ام اسلام اس کے بعد مولانا مودودی کا تحریک کی فکر تحریک اکبال مفقد تھے وہ تحریک چلانے والے آدمی نہیں تھے اگر یہ ہمیں معلوم ہوا ہے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 لیکن بارہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کام شروع کر نہیں سکے یہ کام مولانا مودودی نے شروع کیا تحریک اٹھائی جماعت بنائی لیکن مولانا مودودی سے پہلے میرے ندی کا ملکرام بھی تھے انہوں نے ہزب اللہ بنائی تھی انیس سو تیرہ میں اور وہ بیٹ کی بنیاد پر تھی اس حوالے سے یہ میرا ایک پس منظر ہے اور تین اعتبارات سے پھر میں اپنا رشتہ جوڑتا ہوں شیخ الہد سے وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح ایک تو یہ کہ شیخ الہند کا جو ترجمہ اس پر جو تصویری حواشی لکھے شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ میرے لیے قرآن فہمی کا بہت بڑا سورس ہے تفیم القرآن بھی تدبر قرآن بھی لیکن تفیم القرآن میں بھی ایک چیز جو ہے وہ تشنا ہے اس میں دین میں تصوف کی جو چاشنی ہے باسمی کیسی وہ اس میں نہیں آ رہی ہے. تحریکی ہے زبردست تحریکی انداز ہے تحریک میں وہاں سے لیتا ہوں لیکن ایک اسلاف کے ساتھ جڑنا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 یہ میری ایک کتاب ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلام تصویر کے ساتھ موجود ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو بھی ان پچیس چھبیس دنوں کے اندر کوئی بھی تعلق کے خاطر قائم ہوا ہو جو سیریسلی سوچنے کو تیار ہو وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے اب آخری بات ہے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں اس مدد کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو میرے فکر سے متفق ہو گئے جو طریقہ کار ان کے سامنے آیا ہے اس کو انہوں نے مان لیا اگر وہ مجھ سے واقف بھی ہیں اور مجھ پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں تو تاخیر نہ کریں اور بیعت کریں اور تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائے اس بیعت کی وضاحت میں ابھی اس حدیث کے روہ سے کروں گا بعد میں یہ نہیں اگر اس سے کم کمتر ابھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈسمتل کم تر معاملہ رہے ابھی بیعت کے معاملے میں اتنا اقدام جو ہے پوری طور پر نہ ہو تو یہاں کی انجمن خدام القرآن اس کے ممبر بنئے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 کہ جو لکھے پڑے جاہل ہیں اس اعتبار سے کہ ایک طرف پی ایس ڈی ہے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے دوسری طرف علی بے کے قرآن کی مان ہے ان کے لیے ہی کورس اس میں آپ شامل ہو جو اس کا کتابچہ وغیرہ وہ شائع ہو چکا ہے وہ آپ کو مل جائے گا نمبر تین تحریک خلافت جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں معاون سے خلافت وہ تنظیم اسلامی کے تابع ہوگا تنظیم اسلامی کے ساتھ ہوگا لیکن بیٹھ کیے وہ نہیں ہوگا جو بیٹ کرتا ہے وہ رفیق کہلاتا ہے کنیر اسلامی اور دوسرا یہ کہ ہم نے ایک ایسی جماعت بنائی ہے جس میں کہ اس لٹریچر کو پھیلانے کے لیے ہمیں وسائل چاہیے اس کی ممبرشپ ہے جو شمنی صاحب استطاعت ہے پانچ سو روپئے ماہانہ اگر وہ تحریک خلافت کو دے سکتا ہے تو وہ اس کا حکم بن جائے گا وہ ایک رجسٹرڈ باڈی ہے اس کے سارے حساب کتاب جیسے انجمنوں کے ہوتے اس طریقے سے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 اشد الله شریف ان محمد ابدول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر تو ہماری دین کی بنیاد قائم ہے لیکن تازہ کرنا کہ آج میں پھر شعوری طور پر گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے مندے اور رسول نمبر دو استغفر اللہ ربی من کل بین استغفار کرتا ہوں اللہ سے اپنے تمام گلاحوں کا اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما دے اور نمبر تین وہ تو بلح طبت النسوہا اور پروردگار میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں کھڑو سے دل کے ساتھ یادینام تم اللہ طبت النسوحا پہلا حصہ یہ ہے دوسرا حصہ انہد اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں یہ اللہ سے عہد دے بے و شرع اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان ہے ان اللہ شرح بن الفسن امالم بن جمنا جمن اس کے پاس ہے وہ آپ کو دے گا آپ سے وہ جان رال مانگ رہا ہے وہ بہ کیا ہے ان آحد اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں ان جوڑا کلا یک رہو ہوں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں ہے وہ مجاہدہ فیصلے ہی جوہدہ استطاحت اور اپنی مقدور بھر اس کی راہ میں جہاد کروں گا اس کے معنی کیا ہے انفکہ مالی و عبد اللہ نقشی اپنا بال بھی خرچ کروں گا جان بھی وقت بھی صرف کروں گا لے کا مت دین ہی وہ اے لائے ہی اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اب تیسرا حصہ آیا بولے اجلے زال کس مقصد کے لیے او او کا میں آپ سے بیٹھ کرتا ہوں یہاں سے اب وہ حدیث شروع ہو رہی ہے اباہیوں کا اگر سمے وقت آتے لیکن یہ کہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا پھر معروف آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا بشرطیکہ کے شریعت کے خلاف نہ ہو ان دی پیرامیٹر آف شریعت حضور سے جو بیچ کی تھی اس میں یہ الفاظ نہیں تھے سمیہ وقت اس لیے کہ حضور غلط حکم دے نہیں سکتے معصوم تھے جو حکم دیں گے مانیں گے بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السم وطاط بس ہم نے اس میں اضافہ کیا السم وطتاط فلم معروف شریعت کے دائرے کے اندر پھر اس نے ولسر اگر یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو چاہے مشکل ہے اور چاہے آسان مانیں گے وس منشتے ول چاہے ہماری طبیعت آبادہ ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانیں گے وہ اعلیٰ اصل اپنا اور چاہے ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم پرانے ساتھی ہی ہیں آپ نے نو نووانی کو امیر بنا دیا نہیں اٹس یور پریوگیٹو یہ آپ کا اختیار ہے جس کو چاہے آپ بنائیں ہم پر کسی کو ترجیح دے دیں دیکھیے کس طرح باریک بیری سے جماعتی زندگی میں فتنے اٹھنے کے دروازے جو ہے سب ایک ایک کے حضور نے بند کیے وہ آلہ اللہ اور جنہیں آپ امیر بنا دیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں ان سے بھی تعاون کریں گے ان کی تعداد کریں گے ہندو نے فرمایا بن عطالی فقت اطاع ومن اسالی فقط اصل جس نے میری اطاط کی اس نے اللہ کی اطاط کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ومن اطا امیری فقط عطالی ومن اصا امیری فقط اثانی جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاع نے میری اطاط کی اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی مخالفت کی یا اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی اور آخری بات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 درمیانی آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا تھا اس سے پہلے کی دو آیتیں اور اس کے بعد کی دو آیتوں کا ترجمہ اور سن لیجئے یہ پکار جو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے سنیے یا کم لے مایو کم اہل ایمان لبیک کہو اللہ اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکاریں جس چیز کے کہ تمہیں زندگی ملے گی بظاہر بہت نظر آتی ہے غزب بدر سے پہلے لیکن جس سے زندگی مل رہی ہے ولم ان بین المر وکل میں ہی اور اگر حق کے واضح ہو جانے کے بعد انسانوں سے قبول نہ کرے تو ایک وقت آتا اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اس کے دل کے درمیان والن الحت و اور پھر اسی کی طرح تم جمع کر دیے جاؤ گے وطوف اطمین اللہ تو صیب اللہ ضلمک اور درو اس عذاب سے اس فتنے سے جب آئے گا تو صرف کو لپیٹ میں نہیں لے گا کے ساتھ دھل بھی کسے گا ان اللہ سبھی اور جان لو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر وہ آئے تعتھی تھی کرو ذرا یاد کرو اسل تم کلیل مستا رف نہ آؤں تخاخون یہ تخت حکم الداس پا واکم ودا کم بات اور اس کے بعد کی دو آیات یادین اللہ کخون اللہور رسول اللہ کے رسول سے خیالت مت کرو جو وعدہ کیا ہے سبینا واقعہ اس پورا کرو وہ تخون امانات تم اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو اور جان لیجیے ہمارے پاس یہ پاکستان سلطنت خدا داد سب سے بڑی امانت ہے اس وقت والم انما اموالم اولادم فتنا اور جان لو تمہیں یہی ڈر ہے اولاد اور مال صرف یہی روکتے ہیں یہی بیڑیاں پڑی ہی ہے والموں انما اموالحم و اولادم فتنا جان لو کہ تمہارے اموال اور اولاد تمہارے یہ فتنا ہے وان اللہ ان دہ عجر العظیم اور یقیناً اللہ ہی کے پاس علگراظیم بارک اللہ علی ولا کمفر القرآن عظیم و نفا علی ویات کم بل آیات وزنی